جو آپ بخل کریں اور اوروں سے بخل کے لیے کہیں اور اللہ نے جو انہین اپنی فضل سے دیا ہے اسے چھپائیں اور کافروں کے لیے ہم نے ضلعت کا عذاب تیار کر رکھا ہے